لائے ext الحمد لله نحبده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلل ومن يزلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمد نبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة برعة بداع وكل برعة بلالة وكل بلالة في النا أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم أبثا وأنكم إلينا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا بران لہو فائند وبیر اللہ کی ہمدو خنا کے بعد جو اسی اکیلے کو لائق ہے درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ و علی صاحبی و, و پر جنہوں نے اللہ کا دین ہر ممکن قربانی کے ساتھ اللہ کے مندوں تک پہنچایا اور جن کا حق امت پر بہت ہے خاص کر اس وقت میں جب کہ کفار ان کو گالی دے رہے اور دن رہے اور کہتے ہیں کہ یہ آزادی کا حق ہے ہمیں یہ پہچاننا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ ہم اس دنیا پہ پیدا کیوں کیے گئے بھیجے کیوں گئے سب کو معلوم ہے مگر اس حقیقت کو صحیح معنوں میں معرفت کے ساتھ اپنے دل میں مضبوطی سے بٹھا لینا اور پھر اس کے تقاضے پورے کرنا ہماری زندگی میں یہ پہچان ہو جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے عمل سے اپنی زبان سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ واقع آسان اس زندگی اس کسی مقصد کے لیے گزار رہے ہیں بے مقصد زندگی سب سے زیادہ بد نصیب زندگی ہے آسا خاصب تم اندا کم آبس کیا تم نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا ہے اور تمہیں ہمارے پاس لوٹنا نہ ہوگا فا اللہ الملک الحق لا اللہ اب بل آرشن کریم تو اللہ کا آلہ کے لیے ایسے ابس کام بلند و بالا ہے اس کی شان اس سے کہ کوئی ایسا کام کرے جو ابس ہو اس نے تمہیں مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں بس وہی عبادت کے لائق ہے یہی مقصد ہے جس کو آپ خوب جانتے ہیں اور سب کو یاد ہے کریم وہ رب ہے اللہ ارش کریم کا میڈم اللہ اللہ آخر اللہ برہن الحما خساب رب ان لاف لا, لا فرون اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود کے طور پر پکارے جو کوئی اللہ کو یدوں اللہ علاح نہ کرائے دوسرے الہ کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی برہان نہیں تو اس کا حساب اللہ کے ہاں ہوگا یہ کافر ایسے کافر فائن نہ ہلا کافر کبھی فلاح نہ پائے یہ کفر اور یہ سب سے بڑا وہ شرک ہے جو نوح علیہ فلاق کی قوم سے شروع ہو کر آج تک بڑے زوروں پر ہے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ اب سمجھداری کا زمانہ سائنسی دور ہے اب تو جو سب سے بڑا شرک ہے وہ سیکولرزم ہے لارہی والا شخص سیکولرزم بہت بڑا شرک ہے اور اس دور کے اشراک میں سے سب سے اوپر سیکولرزم کا نمبر آتا ہے کہ لوگ سائنسی معلومات اور سائنسی ایجادات کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی محتاجی باقی نہیں رہی حالانکہ وہ اسی طرح اللہ کے محتاج ہیں امریکہ تک میں لوگ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتے نہ اپنی مرضی سے مرتے ہیں نہ امریکہ کی فضا میں جو آکسیجن ہے اس کے مقرر کرنے کا اختیار اللہ نے امریکہ کو دیا ہے کہ اس کی مقدار کو مقرر کرے نہ دل امریکہ دھڑکاتا ہے نہ بوڑھا کرتا ہے نہ جوان کرتا ہے نہ بیمار کرتا ہے نہ شفا دے سکتا ہے سبردول جلال والاکرام کا اختیار ہے آج بھی انسان ویسے ہی آج اور بے اختیار ہے ان معاملات میں جن میں آج سے صدیوں پہلے بے اختیار ہیں چند معلومات اللہ کی دی ہوئی جن کو احاطہ کیے ہوئے اس نے انسان کا دماغ خراب کر دیا وہ سمجھتا ہے زمین پر وہ اپنے لیے نظام بنا سکتا ہے ایک متوازن ایک انتہائی اور امن زندگی گزارنے کا ہر کوئی روٹی کھائے ہر ایک کے پاس کپڑا ہو ہر ایک کے پاس مکان اور دوائی اور سہولتیں اور عیش ہو بس وہ اپنا رب خود بن گیا اور اپنی عقل کو الہ بنا لیا یہ شرک بلا شبہ سب سے زوروں پر ہے مگر اس شرک کو پھر قبوری شرک کا سہارا لینا پڑتا ہے قبوری شرک کب نہیں ہوا قبوری شرک کرنے والوں کی تعداد بہت ہے اور یہ سب سے زیادہ بے مقوف لوگ ہوتے ہیں حکام کے لیے مقدر لوگوں کے لیے گمراہ لیڈروں کے لیے جتنے کام کے یہ لوگ ہیں اور کوئی نہیں عقل سے پیدل ان کے پیر اور آقا کی پکار لگا دو اور ان سے جو مرضی کروا دو ان کو گدے بنا دو یہ شرک آج بھی کیا ہمارے ملک میں یہ شرک کم ہو بڑے زوروں پر ہے اللہ فرماتا ہے جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور علاح کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی برہان کوئی دلیل نہیں کہ اسے خود نہلایا خود کفن پہنایا گڑا کھودا دفنایا اس کے بعد منو مٹی ڈالی اور اب یہ سننے والا دیکھنے والا مشکل کشا حاجت روا ان معاملات میں پکارے جن میں اللہ کے سوا خود اس کا عقیدہ ہے اور کوئی بھی حل کرنے کی ان مصائب کو ان مشکلات کو ان ضروریات کو طاقت نہیں رکھتا بچہ بچی لینے کے لیے بیمار کی شفا کے لیے رزق کے بڑھانے کے لیے اور دشمن پر کامیابی کے لیے خوش کرنے کے لیے کسی کو برباد اور غمگین کرنے کے لیے سب رب الجلال والاکرام کے اختیار میں سب کو معلوم ہے کبھی کوئی ڈاکٹر کے پاس شفا لینے نہیں کیا ہمیشہ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتا ہے کہ دوائی کے اخباب اس کے پاس ہیں اللہ چاہے تو تشخیص درست ہو گئی دوائی صحیح تجویز ہو گئی تو بندہ شفایاب ہو جائے گا کفار کی یلغاہ صرف ہماری سرحدوں پر نہیں ہے ہمارے جسم و جان پر عزتوں اور مال پر نہیں ہے ہمارے نظریات پر ہمارے دین پر ان کی جلگار سب سے زیادہ وکر رب دے و فر ورہ و انگ اور ایک ہی بچنے کا طریقہ کہ اللہ معاف کر دے اپنی کوتاحیوں کا اعتراف ہو اللہ سے رحمت کی بیک مانگتا رہے انت ارسمر راش اور اسے اس کے پیارے پیارے ناموں سے یاد کرتا رہے کیونکہ ہم کبھی بھی اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے تو یہ یلغار جو نظریات پر ہے یہ اتنی خوفناک ہے کہ مساجد کے اندر مراسی گھس گئے سرنگیاں بجانے والے موسیقی بجانے والے بیت اللہ کے اندر یہاں کوئی شخص سرنگیاں اور گٹارے پکڑ کر گھسنا چاہے ایک وہ شخص جس نے کبھی نماز نہیں پڑی جسے تلنگا کہتے ہیں وہ بھی کہے گا اوے مسجدی مگر افسوس کہ موبائل ایک متشرہ آدمی کی جیب میں بولے گا بیت اللہ کے اندر بولے گا مساجد کے اندر بولے گا موسیقی چلے گی کفار کی فتح کی شادیا میں بجائے جائیں گے افسوس ہے ہمیں احساس بھی ختم ہو چکا کہ جائے کہ ہمیں احساس ہو احساس نہیں ہوتا حتیہ کہ وہ لوگ جو دعا تھے دیتے ہیں دین کی میں نے ان کی جبور بولتے ہوئے دیکھا میں نے کہا آپ کی جیب کے اندر موسیقی کی آواز جواب یہ ملا کہ یہ بیل جو ہے یہ بدلنی یاد نہیں رہی بچے نے بدل دی کبھی یہ جواب ملتا ہے کبھی یہ اس میں اس کے سوا اور کوئی بیل ہے ہی نہیں تو میں نے کہا اس کو بدل کر اپنی جیب میں ڈالیے اتنی اگر آپ کی ضرورت ہے تو جواب ملا کہ یہ بھی عجیب سردرد ہے عجیب ہیڈیک ہے افسوس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بوجھ کر نافرمانی اہل ایمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے انسان سے ہو جاتی ہے مگر اس طرح سے باقاعدہ عادت اللہ کی پناہ تربیت اسی لیے شیخ مانی رہی اللہ رحمت ان واسیہ ساری زندگی یہ کہتے رہے تفریح و ترمیہ عقائد کی صفائی اور اس صفائی کے مطابق جینے کا سلیقہ سیکھنا سکھانا یہ علماء ہیں عام حق جو یہ چیز جو ہے یاد کرواتے رہتے یہ اللہ کی نعمت ہے یہ محفل ذکر ہے اصل ذکر یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا انکر تن تنفع المؤمنین ذکر مومنوں کو یاد دہانی فائدہ دیتی مجھے اور آپ کو بھول جاتا ہے احادیث میں تو یہ پڑا ہوا ہے معلوم ہے الحمدللہ کہ جوتا اتارنے کے وقت بایاں پاؤں پہلے اتارا جائے ہر چھوٹی بات ہے مگر ہر چھوٹی بات بھی اگر سنت ہے تو اس میں بہت بڑی برکت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ان کا احترام ان کی اتباع یہ اللہ کی عبادت کا وہ طریقہ ہے جس کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ایک عالم ہمارے گھر میں آئے اللہ انہیں جزائے خیر دے ابھی بھی عادت میں نے دایا پاؤں پہلے اتار لیے پڑھنے کے بعد تربیت نہیں جس معاملے میں تربیت نہیں ہو میں ہوں یا آپ ہیں آدمی ناقص ہوتا ہے انہوں نے کہا آپ نے آج بہت بڑی غلطی کی تو میں کانپ گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ آپ نے دایا پاؤں پہلے اتارا یہ ان کے کہنے کی برکت تھی کہ رب ربلال والے کرام مجھے تو آئندہ یاد رکھو مگر آج پھر مسجد اوپر سمجھ کر ہم بیٹھے تھے یہاں آئے تو گھبراہٹ میں پھر دایا پاؤں اتر گیا تو ہماری آداد درست نہیں ہم دیکھتا سعودی عرب میں علم اور علماء کی بستی ہے علما ربانی ہی نے اتنا کام کیا ہے کہ کچھ کا بھی मामला یہ ہے کہ आदतन ان کی زبان پر مصنون دعائیں جاری आदतन آدتن وہ جو ہے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں کھانا کھاتے وقت ایک شخص میرے ساتھ تھا جس کی ڈاڑی منڈی تھی کی کیپٹن تھا فوج میں اور دانت بھی گندے تھے یا पीता پیتا تھا یا کوئی اور چیز پیتا تھا جس وقت میں نے وہ چمچے کا استعمال کیا تو اس نے شروع کرتا یوز یور ہینڈ اپنے ہاتھ استعمال کرو یہ سنت ہے تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر علماء نے اتنی محنت کی ہے اللہ انہیں جزائے خیر دے کہ لوگوں کے عبادت میں تو سنت ہے ہی یعنی عبادت کی نیت سے باقاعدہ شعور کے ساتھ شعور کے بغیر بھی وہ سنت پر چلتے ہیں نماز چھوڑنے کا تصور نہیں چاہے ابن باز رہے مح اللہ اور دیگر علماء کی محنتیں ہیں سارے یہ نجدی علماء نماز کے بارے میں ہمیشہ لوگوں کو حساس بناتے رہے اور بے نمازی کو قاصر کہتے رہے شاخت نماز کا فتوا ہم نے آج سے کوئی دس بارہ سال پہلے بلکہ آٹھ دس سال پہلے پڑھا یہ محمد صاحب میرا بیٹا بیٹھا اس نے پڑھا اس طرح مشرق میں آدم کا لٹکایا ہوا تھا کہ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاند نماز چھوڑتا ہے ترک کرتا ہے جان بوجھ کر اور میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے بچے بھی ہیں اگر اسے چھوڑتی ہوں تو بچے رل جائیں گے کیا کروں تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ پر توقل کر اس نے کہا اس کو سمجھایا سب کچھ یہ چھوڑتا مجھے یقین یہ خامد تیرا خامد نہیں یہ مسلم نہیں جب علماء اتنی محنت کرے تو پھر لوگوں کی تربیت ہوتی تربیت جو ہے آج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مالک المول باد شریف نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کیا ہم وہ مقصد پورا کر رہے ہیں اگر یہ ٹیوب جلنے کا کام نہ کرے اسے اتار کر وہاں پھینکے گیا بلکہ خیال کریں گے کہ یہ نقصان نہ دے ٹوٹ کر کسی کے پاؤں میں نہ لگ جائے کوڑے کی ٹوکری میں جائے وہ بلب جو بہت قیمتی ہے وہ بھی اتار کر پھینک کیا جائے گا حتہ کہ وہ گاڑی جو کروڑوں کی ہوتی ہے وہ کباڑ خانے میں پڑی ہوتی ہے اس لیے کہ اس کا انجن خراب ہو گیا یہاں پارٹس نہیں ملتے اس کے اب اجزا بھی ملتے اب یہ دوبارہ گاڑی نہیں ہے یہ لوہے کا ایک مصیبت خانہ ہے جس کو کسی نے اپنے گھر سے اٹھوایا کباڑ کو چار پیسے دے کر تباری سے بھی بدتر ہے وہ شخص جو اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانتا اور اس سے بد نصیب وہ ہے جو پہچانتا ہے پھر اس کے عمل میں اس کے اقوال میں اور ان لوگوں کے عمل اور اقوال میں جو اللہ کو بالکل نہیں پہچانتے کوئی فرق ہی نہیں ہے سنت کا یہ عقیدہ ہے ان المان قول الوعمل ایمان قول و عمل کا نام صرف زبان سے اقرار کر لینا ایمان نہیں ہے کہ عمل کچھ بھی نہ ہو نہیں کم از کم عمل کا ظاہر ہونا جو اس چیز کا ثبوت بنے کہ اس شخص نے حقیقتاً اپنے مالک کو پہچان لیا ہے اور یہ اپنی زندگی کے مقصد کو جان چکا ہے ایک بزرگ ہمارے پاس آئے بزرگ دوست ہے تو جوان ماشاءاللہ اللہ نے علم و فضل کی نعمت سے نوازا ہے انہوں نے بعض کو یہاں سے شروع کیا ہمارے دل ہلا کر رکھ دی انہوں نے کہا کہ یہ جسم آپ کو ملا ہے یہ آرزی شہر اس میں بوڑھا ہوتے آپ کے سامنے کمزور ہونے اس کا حسن بھی وہ نہ رہے گا اس کے اندر قوت بھی جاتی رہے گی مگر اس کا خیال رکھنے کے لیے آپ کبھی غاتل نہیں ہوئے صبح اٹھتے ساتھ پہلے دانت صاف ہو رہے ہیں پھر ناشتہ ہو رہا ہے اس کے بعد دوپہر کی روٹی آ گئی ہے پھر فلاں پھل کھایا جا رہا ہے پھر بیماری کے وقت علاج ہو رہا ہے ہر وقت ہم اس کی حفاظت کرتے حالانکہ یہ ایک وقتی چیز ہے اور ہمارا ساتھ چھوڑنے والی وہ روح جس کو اللہ تبارک و تعالی زندہ رکھے گا اور دوبارہ مالک الملک واحد و شریف اسے جسم دے گا جنت کے اندر اور ایسا جسم دے گا اور ایسا ساتھ بنے گا ہمیشہ ہمیشہ زندگی وہاں پر مل جائے گی اس کا ہم کتنا خیال کرتے ہیں اس کی غذا کے لیے ہم نے کیا فکر کی کیا کی ایمان بھی کبھی سنبھالے بغیر بچتا ہے اتنی قیمتی شہر لوگ اپنی قیمتی اشیاء کو سنبھال کر رکھتے ہیں اسپیشل سیف بناتے ہیں مکان بناتے وقت الماری بنواتے وقت چور خانے بناتے اور اپنی قیمتی چیزیں سنبھالتے ہیں اور غیور لوگ اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے و اللہ سب سے زیادہ قیمتی شہر شای ایمان شیخ صاف بن عبد الرحمان الحوالی حفیظ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان مومن کے لیے سانس سے بھی زیادہ قیمتی حقیقت جس شخص کا ایمان لٹ گیا اس کے پلے میں کچھ نہیں اور غیر اللہ کی پکار وہ شرک ہے جو اس وقت پورے زور پر ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جاتا ہے مکہ کے اندر رہتا ہے آٹھ سال اس کا بھائی بھی اور وہ آتے ساتھ شرک کرتے ہیں پہلا بڑا جو ہے قبر پر گیا دوسرے نے قبر کو دھویا بالکل اسی طرح جیسے گھوڑا سجا ہوا نکالا ہوا ہے لوگ اس کے گرد پوجا کے لیے جمع یہ ایک پتھر کی قبر کو مر کر تجنیات لکھا ہوا ہے اوپر چرکیا اور اس کو دھو رہے ہیں یہ شرک آج بھی سرکاری سطح پر سرکاری پوری طرح تحفظ بھی نہیں ہو رہا کب یہ ختم ہوا ملک کے اندر جو اس سے بے پرواہی اختیار کی گئی اور سیاسی مسائل کے حل کے لیے اس شرک کے معاملے میں بھی سمجھوتا کر لیا گیا حتیہ کہ اسلامی سیاسی جماعتیں جو میدان میں نکلتی ہیں مہم مات میں کوئی بھی مہم ہو ملک کو لاحق ہو جائے نوازن جسے کہتے ہیں علماء کوئی بھی ایک مصیبت آفت آ جائے پورے ملک کو دامن گیر ہو یا امت کو دامنگیر ہو اس وقت سب عقیدہ بڑھا دیا جاتا ہے عقیدے کی دیواریں درمیان سے گرا دی جاتی پھر سب بھائی بھائی آ جاؤ اکٹھے ہو جاؤ مل کر ہم کفر کا مقابلہ کریں گے کہ مل کر کفر کا مقابلہ کرنا اگر جائز تھا تو اس سے پہلے کیوں نہیں کیا اللہ تو حکم دیتا ہے کہ اختلاف مت کرو اور مل کر کفر کا مقابلہ کرو ایمان والو ولا تنازع فتح حکم اگر تم اختلاف کرو گے بزدل پڑ جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر یہ سارے اسلام میں تھے تو پہلے اپنے کیوں بنیادی بات پر بیننا اللہ اللہ ولا نشرک ولا من دون اس کی بنیاد پر پہلے کیوں نے اتفاق کیا صرف نوازل کے اندر یہ جائز ہو جاتا ہے افسوس کہ ہمارا بھی معاملہ وہ کفار نے عمل کروا دیا کہ مسجد کا اور مدرسے کا دین اور ہے سیاست کا دین اور ہے نوازن کے اندر معاملہ اور ہے میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں کوئی اپتا جائے کوئی مجھے بات نہ کرنے چاہے اس کی مرضی مجھے تو بلایا گیا ہے اور میری جو ہے صدا وہ سننے کے لیے تو میں سناؤں گا میں پھیری والا ہوں میرے پاس بات ہی ہے میں ہر وقت جلتا ہوں میں کیوں نہ جلوں ہم روس کے ساتھ لڑتے ہیں پندرہ لاکھ مسلمان جو ہے اس راستے میں کام آتے ہیں جن میں صحیح العقیدہ پذیر ہوں گے اللہ کے راستے میں اتنی بڑی قربانی اور ہمیں سمرہ کیا ملتا ہے ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے سبغت اللہ مجددی ہمارا سربراہ بنتا ہے مشترکہ طور پر سب جماعتوں کی طرف سے جو بدترین قبر پوج تھا تین جماعتیں قبر پوج کی ان میں سے قبر پوج سربراہ بنا اور ہمارے بہترین مجا اور عقیدہ میں صلا یعنی نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا اس لیے کہ میں مجاہدین سے محبت کرنے والا اور ان کی وکالت کرنے والا ہوں میں ان کی ٹانگنی کھینچنا چاہتا یہ تعمیری تنقید ہے کیونکہ تعمیری تنقید کے ساتھ آدمی اور بلند ہوتا ہے اگر ہماری اصلاح ہو جائے تو اللہ ہمیں ہماری منزل دے دے گا اس کا وعدہ سچا ہے اور اس سے زیادہ کوئی سچا وعدہ کرنے والا نہیں ہے ومن اوفا من اوفا بن اللہ بتاؤ تو صحیح. اللہ سے زیادہ ہے اللہ میں خلافت دے گا جس طرح پہلو کو دیتا رہا گویا کہ یہ مالک کی نہ بدلنے والی سنت ہے اتنی زبردست قربانی کے بعد ہمیں خلافت کیوں نہیں مل رہی آج ہمارے اندر الجما موجود ہے یہ علماء پر بوجھ پڑا ہوا ہے جس وقت خلافت نہیں ہوتی تو یہ جماعت جو ہے علماء ہوتے ہے علماء حقہ علماء ربانی ہی سارا خلافت کا بوجھ ان کی طرف منتقل ہوتا ہے ان کا فرض ہوتا ہے پھر جہاں بھی ہو لوگوں کو چلائیں یہاں تک کہ اگر لوگوں کے پاس عالم نہیں تو اس کے پاس سفر کر دیں ہو سکتا ہے میں ایک نیت ہوں جہاز کی وجہ سے کسی گمراہی میں چلے جائیں تو علماء ربانی ہی کا فرض بہت بڑھ جاتا ہے ان حالات میں جس وقت خلافت اسلامیہ جو ہے وہ اکھڑ چکی ہو نبی علیہ سلاد و نے یہی کہا کہ جماعت کو پکڑ جس وقت گمراہیاں اور فتنے ترزم جماعت المسلمین و امام ان کے امام کو اور جماعت کو پکڑ اور اگر امام اور جماعت نہ ہو تو پھر بے شک کسی درخت کی جڑ کو چبا اور گزارا کر یہاں تک کہ موت تجھے آ جائے یعنی پھر گمراہ جماعتوں میں شامل نہ ہو تو آج علماء کی عظیم ذمہ داری ہے اور ادا کرنے والے کر رہے ہیں اور جیلیں بھر رہے ہیں سعودی عرب میں بے شک اولاما کثیر ہیں بے شک تربیت بہت ہوئی بے شک علم بہت ہے اس کے بعد باوجود بادشاہ اپنا راستہ چھوڑ چکے وہ راستہ جس کی بنیاد پر اللہ نے انہیں یہ عزت دی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ علماء حق کا ہر روز جیل کا مو دیکھتے ہیں اور بہت سے جو مدتوں میں مدتوں سے جیلوں میں پڑے اتی بیان کفر من آن المریکان جس نے لکھی تھی کتاب کل کھلا بیان اس شخص کے کفر پر اور اس کے کافر ہونے پر جو امریکیوں کی مسلمانوں کے مقابلے میں آنس کرے اس کتاب کی پاداش میں وہ شخص ناصر بن حمد الفہد آج تک جیل میں حالانکہ تراجع بھی اس سے کروایا گیا ٹی وی پر معافی بھی منوائی گئی اس کے باوجود وہ جیل میں ناصر الوان بہت بڑے علماء میں سے شمار ہوتے ہیں اگرچہ عمر کے چھوٹے ہیں وہ بھی کئی سالوں سے جیل میں اور بھی نہ جانے کتنے علماء جو جیلوں میں ڈال کر امت کو ان سے محروم کر دیا گیا اور الحمدللہ باہر بھی بہت ہیں جو بچے ہوئے ہیں کسی وجہ سے یا رب الجلال والاکرام کی خاص مہربانی کے ان کا روب ہے تو ان تک ابھی ہاتھ نہیں پہنچا ان حالات میں میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مقصد حیات کی طرف لوٹیں ہماری زندگی یہ گواہی دے کہ یہ یہاں پر کس طرح کم سے دن دنیا میں ایسے رہے جیسے کہ تم مسافر یا آبروشبیز ہے راستہ گزرنے والا ہے ٹھکانا نہ بنا اسے عام قریب موت آئے گی اور سب آئے گی وقت ہمارا مقرر ہو چکا سعودیہ میں یا دنیا میں کسی بھی ملک میں جہاں پر احتیاط کی جاتی غذا میں اور صحت میں کوئی غذا نہیں دکھ سکتی کوئی دوا نہیں دیکھ سکتی جب تک تاریخ النتہا لکھی جائے کہ کب تک یہ قابل استعمال ہے اگر اس کے بعد بکتی ہوئی دکھائی دے تو بیچنے والا بھی گیا خریدنے والا جو ہے اس کو تو خر نہیں پکڑیں گے اگر وہ اس میں ملمت نہیں بیچنے والا گیا بنانے والا گیا جتنے ڈسٹریبیوٹر سے سب پکڑے گئے کہ تم نے اس وقت بیچی جبکہ تاریخ النتہا گزر چکی تھی ہماری تاریخ النتہا پہلے سے مقرر ہو چکی جس دن روح ڈالی گئی اسی دن ہماری تاریخ التہ جو ہے مقرر کر دی گئی ہے ہمیں ہم اسے دیکھ نہیں سکتے لیبل پڑھ نہیں سکتے یہ لیبل لگ چکا ہمیں واپس جانا ہوگا اور اپنا اپنا حساب علیحدہ علیحدہ دینا ہوتا ہے جو میں نے خطبہ پڑھا ابھی پہلے جو جمعہ میں پڑھا جاتا ہے اس میں سارے جمع کر سی ہیں مگر جس وقت شہادت کا وقت آتا ہے تو اشہادت یہاں پر واحد متقلف ہے ہم جتنے تعمیر رہی محلہ فرماتے ہیں یہ جہاں کیا سیگھے ہی ہیں اور یہاں واحد ہے اس پر تو نے اکیلے نے حساب دینا دیں کہ تون نے تو ہی کہا قدا کیا کہ نہیں کیا ہر نماز کے اندر عزا کا نا بدھ ہوا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کوئی عبادت پر پورا اتر جائے مرنے تک مالک اسے قبول کر لے و اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے ضالی کا ہو گئی اللہ کی عبادت کیسے کرے گا اسے سمجھے گا تو کرے گا؟ عبادت کو سمجھانا ہمارے علماء نے یہی تو کام کیا ہے ہمارے علماء ہمیشہ سے جو موجود ہیں مانا یہ درست ہے حدیث بالکل صحیح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 سے پھر ہو جائیں گے کلوہا فرنار اللہ واحدہ سب کو وعید آپ کا دڑاوا دیا سوائے ایک کے دلالہ سب کے لیے گمراہی ہے اور سب کو ڈراوا ہے آپ کا یہ نہیں کہ کل جہان بھی ہے کیونکہ ان صرفوں میں بھی لوگوں کو مختلف درجات ہیں کوئی تعلیمی غلطی بھی ہے کوئی تھوڑا سا مائل ہے گمراہی کی طرف کوئی بالکل چٹ گمراہ ہے اور ڈٹا ہوا ہے ہر ایک کا معاملہ علیحد علی گئی اہل سنت ہمیشہ انصاف سے کام لیتے ہیں ضل نہیں کرتے تو ان میں بھی اچھے لوگ ہو سکتے ہیں مگر ضلالت گبراہی اور وعید آگ کی وعید ہے ان کے لیے اللہ واحدہ ایک سرکہ ہوگا کون ہے وہ یہ یہ بھی روایات درست شکل بانی رہی محلہ مس احمد ابو داود وغیرہ میں یہ روایات آتی ہے کہ وہ جماع ہے اور یا بہت معروف آپ نے الفاظ سنے ہوئے وہ وہ ہیں جس پر آج میں ہوں وہ انا علیہ اليوم اور میرے صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہ مجمع بے شک یہ فرقی آپ کہیں گے کہ یہ مشکل ہے کہ کون حق پر ہے اس اعتبار سے پریشانی لاحق ہونا ایک فطرتی بات ہے مگر دوسری طرف سے خوشخبری یہ ہے کہ ایک تو یہ محفوظ ہے اپنی پوری شخص کے ساتھ اور یہ بھی روایات ملتی کی پہلی امتوں میں دوسری طرف پھرکے ہوئے آپ جانتے ہیں یہود میں ایکٹ ہے اور بہتر ہوئے نسارا میں ان میں بھی ایک ایک حق پر تھا وہ من آئمت یادون ابھی امرینا لمبا تبرو و ان میں بھی وہ آئمہ ہمیشہ موجود تھے جو صبر کرتے تھے جو جمے ہوئے تھے شریعت پر آہ و فا نہیں کرتے تھے اس راستے میں تکلیفوں پر اور وہ ہدایت پر تھے اس امت میں بھی ایک گروہ کے ہمیشہ موجود رہنے کی خوشخبری میری ایک تو قرآن محفوظ اس کی شرح محفوظ ایک علماء حق کا محفوظ اور معمول اور ہر دور میں موجود لا تضالت من امتی ہمیشہ ایک گروہ میری امت میں رہے گا ظاہرین علی الحق پر حق پر غالب رہیں گے کتاب کرتے رہیں گے کوئی دشمن ساتھ چھوڑنے والا نقصان پہنچانے والا ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا ان کو اللہ کی حفاظت اگرچہ ساتھ یہ خبر دی کہ باد الاسلام وہ و اسلام پر ریسی چڑھا تھا غریب تھا کوئی سے پہچانا تھا, تھا پھر اسلام اسی طرح سے ہو جائے گا ان کریب ان قریب اسی طرح لوٹ آئے گی غربت مگر غربت کے باوجود یہ خوشخبری دی کہ ان لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا حافظ ابن تعلیمی رحمہ اللہ کی کوئی زندگی پڑے ہم ان کا نام اتنا زیادہ کیوں لیتے بعض ہمارے مسجد میں بھی دوستوں نے کہا یہ تو ایسے کہ آپ بھی مکل ہو ایک ہی شخص کو ہر وقت جو ہے ذکر کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ شکر گزاری ہے ہمارے یہ مہربان ہمیں گھٹا ٹوپ اندھیروں میں جلتا ہوا چراغ نظر آتے کیونکہ حافظ ابن تہمیہ رحی اللہ اس وقت اسلام کا جھنڈا لے کر اٹھے جس وقت امت میں تقریباً تمام فرقے جو ہیں ان کا ظہور ہو چکا تھا اور بڑے مضبوط تھے وہ اپنے مختلف جھوٹے دلائل کے ساتھ اور لوگوں کو سری طریقے سے گمراہ کیا جا رہا تھا حتیٰ کہ ابو الحسن اشری رحمہ اللہ معتذرا سے توبہ کرنے کے بعد عشری عقائد کے حامل ہوئے اور وہ آج تمام احناف کے اندر اللہ قلیل پھیلے ہوئے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر اہل سنت کے عقائد کی طرف رجوع کیا جو ہے وہ توفیق دی یعنی گھٹا تو اندھیرے تھے آندیاں تھیں جھکر تھے گمراہیوں کے ان سب گمراہیوں کے مقابلے کے ساتھ ساتھ قطار کا حملہ تھا قطار مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ وہ کیا تھا کہ آپ کو جو معلوم ہے بغداد کے اندر ہوا ان حالات میں یہ مجاہد اٹھا اور اس نے کبھی اس بات کا لحاظ نہیں کیا کہ یہ تو جہاد کا وقت ہے اس وقت سب کے ساتھ اتحاد کر لو اس وقت توحید کا معاملہ ذرا بعد میں کریں گے کیونکہ ابھی وہ تمام اسلام کے مسائل پر جمع ہو جاتے جو توحید کے علاوہ ہے توحید اپنی اپنی ہماری مسجد میں ہم جو توحید سمجھتے ہیں صحیح وہ بیان کریں گے وہ اپنی مسجد میں جس کو صحیح سمجھتے ہیں وہ بیان کریں اور وہ تیسرے اپنی مسجد میں اور چوتھے اپنے ادارے میں اور پانچویں اپنی کتابوں میں اور چھٹے اپنے طریقوں میں سارے توحید میں جمع نہیں ہو رہے این قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقے کا الٹ ہے قرآن کہتا ہے کہ تم توحید پر جمع ہو جاؤ فن طرح اس پر جمع نہیں ہوتے فکولو تو کہہ دو اشہد اندا مسلمون گواہ رہنا کہ ہم تو پھر اللہ کے فرما بردار مسلمان لوگ ہیں ہم اس سے کم کسی چیز پر سمجھوتا نہیں کیا کرتے اور اگر توحید پر لوگ آپ سے جمع ہو گئے یہود و النکھارا بھی اس بات پر تیار ہو جائیں تو ان کو بھی جمع کر لو باقی کوئی بات پیچھے رہ نہیں جاتی رب الجلال ولی اکرام کی توحید کو جس طرح اس نے قرآن و سنت میں بیان فرما دی خود جس نے قبول کر لیا اس کا بیڑک پار تو میں یہ ارض کر رہا تھا کہ حافظ ابن تعمیر رحیملہ نے ایسا نہیں کیا کہ تاتار کے ساتھ لڑائی ہے تو اب ہم توحید بیان کرنا چھوڑ دے اے لڑائی کے اندر مجھے عبد الرحمٰن ضیا صاحب ماشاء اللہ ہمارے محرم عالم ہیں اللہ رب العزت ان کو اپنی حفاظت میں رکھے ان کو شفا دے کوئی تھوڑی ان کی طبیعت علیل رہتی ہے اللہ ان کے علم میں اور عمل میں برکت دے ثابت قدم رکھے آمین یہ میں کبھی ضرورت نہ کرتا کبھی بلایا گیا اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کے بیٹھے ہوئے مجھے درس دینے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ درس نہیں ہے یہ ایک ادنا سے طالب علم کی ایک اقتدا ہے ایک پکار ہے ایک دل جلے کی بات ہے جو آپ کو سنائی جا رہی ہے ایک یاد دہانی ہے اور کچھ نہیں تو انہوں نے مجھے بتایا اور میں نے پھر خود پڑھا کہ اتنے تہمی رہای محلہ کے تال کے لیے جب لوگ جا رہے تھے تو ان کو یہ دیکھ رہے تھے یہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے تھے وہ کہتے رہے یا خاص تکرار میرے ڈرنے والوں عمر لوں عمر کی قبر پر جو ہے پناہ پکڑو جا کر یہ تمہیں تمام زر سے بچا لے گا یہ شعر پڑھتے تھے غیر اللہ کی پکار لگاتے تھے اللہ کے علاوہ غیر کو پکارتے تھے اس معاملے میں جس میں اللہ کے سوا کوئی بھی جو ہے وہ قوت نہیں رکھتا پتہ شکست دینے کی آب عظم نے تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں سمجھایا اور انہیں بتایا کہ تم جن کو پکار رہے ہو بزرگان دین صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین بھی موجود ہو تو عہد کے دن مسلمانوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑ گیا اللہ رب العزت کو پکارو اس وقت بھی اتنے کی زبان بند نہ ہوئی کہ یہ جہاز کا معاملہ اختلاف ہو جائے گا لوگ بھاگ جائیں گے فوج مسلمانوں کی جو لڑنے کے لیے جا رہی ہے جذبے کے ساتھ جذبہ تو ان میں تھا یہ آپ کہیں کہ مشرک میں لڑنے کا جذبہ نہیں ہوتا جذبہ ہوتا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں وہ جذبے کے ساتھ جا رہے تھے اور وہ جنگ ہوئی باقاعدہ اور اس میں مارے گئے لوگ بہت سے. حاضر نے تعمیر رحیملہ نے سمجھایا اب اس وقت بھی یہ بات نہ کہی جو ہمیں افغانستان کی جب روس سے لڑائی تھی کہی جاتی تھی کہ آپ لوگ اس وقت جو بات کر رہے ہیں یہ آج نہ کریں مجھے ایک بڑے ہی پیارے مجاہد میں اللہ انہیں جن سلف دوس میں جگہ دیا آمین انہیں گولی مروا دی گئی میں پھر ان کا نام نہیں لوں گا کہ ان کی بدنامی نہ ہو ان کو میں نے کہا کہ اگر آپ کو واقع تھی نو جماعتوں کو کامیابی حاصل ہو گئی تو کیا اسلامی حکومت کا قیام ہو سکے گا آپ نے بریل بھی اور شیعہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا سجاو بھائی یہ نہیں یہ سجاو بھائی یہ بات نہیں سجاو بھائی یہ بات نہیں ابھی ہو سکتی ہے بات آپ کیا کر رہے ہیں ابھی ہم سارے مل کر کام کر رہے ہیں حافظ ابن تہمیہ نے لحاظ بھی کیا رحمہ اللہ اس وقت بھی وہ بول اٹھے کہ انداز جو ہے تم اختیار کر رہے شرک ہے صحابہ بھی ہو جنگ میں رضوان اللہ تو ان کو پکار رہے ہو میں تمہیں سب سے بڑے بزرگوں کی بات کرتا ہوں نبی کے بعد علیہ السلام. صحابہ بھی ہو تو ان کے پاؤں بھی اکھڑ جائیں اگر رب جلال کی حکمت بالغاہ کا تقاضا یہ ہو ان کی تمہیس ہو رہی ہے ان کو درجات اللہ طے کروا رہا تھا. تو یہ جب بتایا اس کے بعد آپ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دین کو پہچانتے تھے دین کے فام سے سرشار تھے اور جن کو ان حالات کا کش تھا کہ ایسے معاملات میں اللہ کی سنت کیا ہے پتہ نہیں آیا کرتے جب تک توحید خالص نہ ہو ان تم سر اللہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا سب ثبت اقدام تمہارے قدم جو ہے اللہ جما دے گا تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ شریف نہیں ہوئے سمجھدار لوگ مگر پھر دیکھیے اس عالم ربانی کی مہربانی اور اس کے دل کے اندر رحمت کتنی مسلمانوں کے لیے کہتے پھر بھی جو شریک ہوئے ہم ان سب پر کوئی حکم نہیں لگاتے ہم کہتے ہیں ہر کوئی اپنی لیت کے مطابق ہے جنہوں نے اسے شرعی جہاد سمجھا اور شریک ہوئے ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے مگر سمجھدار لوگوں نے علماء لوگوں نے دین کا خواہم رکھنے والوں نے عبادت کے مفہوم کو سمجھنے والوں نے اپنی زندگی کا مقصد پہچاننے والوں نے جو جانتے کہ انہیں ابش پیدا نہیں کیا گیا وہ اس جہاد کو غیر شرعی سمجھ کر اس میں شریک نہیں ہوئی اب بتائیے کہاں سے یہ اتحاد لے آئے ہیں اس قسم کا جو آج ہو رہا ہے ہمیں اس میں مطمئن کریں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ توحید اور سنت کی معرفت رکھنے والے زندگی کا کلیل سہ ہم مہلت کا جو ہے وہ معاملہ ہے درپیش تھوڑی سی زندگی ہے آپ پچھلے گزرے ہوئے سالوں کو یاد کریں ابھی منٹوں میں آپ کے سال گزر جائیں منٹوں میں ابھی آپ ایک کونے میں جا کر بیٹھ جائیں ابھی آپ جب صرف نہ بچپن یاد کرتے ہیں، آپ کو ایک دم سے تھوڑی دیر کے بعد ہم پوچھیں گے تو آپ یہاں پر پہنچ چکے ہوں گے جب میرے بال سفید ہو چکے ہیں ابھی مجھے کل یاد ہے کہ میں یہاں پر جوان تھا جب آتا تھا گزرا والے سب کچھ چلا جائے گا اور ہر شخص برا نہیں ہوا کرتا یہ کوئی پکی بات نہیں ہے اللہ سب کو بہترین زندگی دے ایمان سے بھرپور آمیر کفر کو آپ موت کی بی سلا کر مرے آمر مگر ہر شخص برا نہیں ہوا کرتا یہ تب حقیقت ہے اس واسطے جسے اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین ہو گیا والی من خوف مقام اور رب بس رب کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہو گیا اس کے لیے دو جنتیں کیونکہ یہ یقین جب حقیقت بنتا ہے تو اس کا تقاضے زبان سے اور عمل سے ظاہر نہ ہو یہ ناممکن ہے آپ ابن تعمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اعمال کو ایمان سے نکالتے ہو کہ ایمان سب کا برابر ہے اعمال اچھے ہوں یا اعمال خراب ہو ان پر جنت اور جہنم تو ضرور جو ہے ملے گی مگر ایمان سب کا برابر ہے اگر ایمان میں سے اعمال کو نکالتے ہو تو دل کے اعمال بھی نکال دو دل مان گیا اللہ کو دل مان گیا محمد کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر اس کے بعد دل کے اعمال دل کے اندر تبکل دل کے اندر اللہ کا خوف دل کے اندر اللہ کے لیے محمد اللہ کے لیے دشمنی یہ بہت بڑا عمل ہے مشکل ترین عمل یہی وہ عمل ہے جس پر بہت قیمت اٹھتی ہے اللہ کے ہاتھ کہ ان لوگوں کو دشمن سمجھا جائے جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں اور ان کی دوستی کا کھلے عام دنگ بھرا جائے جو اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کے دوست پہلے ہی نبی علیہ صلاح السلام نے بتا دیا مشکل تو یہ ہے کہ وہ غریب ہیں وہ تھوڑے ہیں ان کو کوئی پہچانتا نہیں ہے ان کے پاس وہ اقتدار اور وسائل نہیں ہے جو دوسروں کے پاس وہ کتنے بڑے علماء کیوں نہ ہو وہ گم نام ہیں وہ کمزور ہیں ان کی باتیں جو ہیں وہ لینے کے لیے محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے ان کی حمایت کرنے کے لیے بہت سو کی دشمنی بھول نہیں پڑتی ہے وہ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کرنے سے نریگ نہیں کرتے حافظ ابن بیت تیمیہ نے محمد بن عبد الوہاب رحیم اللہ نے ان علماء نے امیر سنانی نے ہر وقت اپنی جان تری پر رکھی ہوتی یہ لوگ کب اپنی جان کی حفاظت کرتے تھے آج بھی جو علماء حق کہنے والے ہیں وہ اپنی جانوں کو تری پر رکھے ہوئے حق کہنے کی وجہ سے انہیں اپنے ملکوں سے نکلنا پڑا ابو بصیر ترطوسی لکھتے ہیں کہ بہت بڑے عالمی ہیں میں ان سے بہت متاثر ہوں بڑی فقاہت ہے ان میں اور ماشاء اللہ علم کا بھی ذریعہ ہے انگلینڈ میں پناہ سیاسی پکڑ کر بیٹھے تو وہاں پر کوئی سعودی عرب کے عالم تھے تو انہوں نے انہیں طرز کے طور پر کہا کہ تم اتنی دین کی باتیں کر رہے ہو اور بیٹھے ہو یہاں کفار کے پاس پناہ پکڑ کر تو انہوں نے کہا کہ یہ تھا تو مناسب نہیں پھر مجھے بتانا پڑا کہ میں جتنے ملکوں میں گیا ہوں شاید ہی کوئی جہادی عالم گیا ہو ان ملکوں میں ہر ملک میں میرے لیے گولی اور جیل اگر آپ سعودی عرب میں مجھے اس جگہ پر رہنے کی اجازت دے دیں جہاں پر صرف جنگلی جانور اور بچھو رہتے ہیں اگر میں ایک دن بھی یہاں رہ جاؤں تو آپ پھر مجھے مجرم کرا دیجیے یہ حال ہے ان لوگوں کا ایک راہ کی حالت میں وہ بےچارے کفار کی پناہ پکڑے ہوئے شرم آنی چاہیے مسلمانوں کے ملکوں کے حکام کو ان حالات میں کہ وہ چوڑیاں پہنے ہوئے مسلمانوں کو مرتا ہوا اور ہر اعتبار سے اسلام کے ساتھ ان کو مزاق کرتے ہوئے برداشت کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اللہ کے دین کے ساتھ کارتون بنانے والوں کے خلاف کس مسلمانوں کے ملک کے حاکم نے ایسا بیان دیا جو ایک نر بیان کہلا سکے کس نے ان کا منہ بند کیا بلکہ الٹی یہ کوشش شروع ہو گئی تقارب میں ادھیان کی کہ آ جاؤ بھی واشنگٹن میں سارے اکٹھے ہو جاؤ یہودی عیسائی اور مسلمان یہ مشترکہ جو ان کے نکات ہیں نا اس پر سارے جمع ہو جاتے ہیں اور جہاں جہاں اختلاف ہے وہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں Oh, ظالم بادشاہ اللہ کے حوالے نہ کر اللہ فیصلہ کر چکا کہ آخری دین دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسا علیہ سلاط اسلام نازل ہوں گے اور ضرور نازل ہوں گے سب سے پہلی نماز وہ مہدی کے پیچھے پڑیں گے اور کہیں گے امام حکم دن کو تمہارا امام تم میں سے ہے اس کے بعد ہمیں واقعات میں عیسا علیہ سلاط والسلام کی قیادت نظر آتی ہے اب شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب شریعتوں کو سب شریعتوں کو منسوخ کر دیا اب کوئی ایسی بات ان کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے وہ اشترک توحید ہے اگر توحید کی بنیاد پر وہ ہمارے ساتھ اشتراک کرتے تو انہیں محمد کو نبی ماننا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ستارو ادیان کے رد میں ایک بڑی خوبصورت کتاب ہمارے ایک اور عالم و گزرے رحیم رحمت واسعہ بکر بن عبداللہ اللہ ابو زئی یہ سعودیہ کی فتویٰ کی نجنا کے بھی ممبر تھے انہوں نے اس کتاب میں لکھا کہ جب مصر میں یہ کوشش ہوئی تکار بے ادھیان کی کتارے اخاص کر عیسائی اور مسلمان مل کر رہے تو ایک عیسائی نے کہا عیسائی کا بیان درج کیا اس وقت مجھے اس کا نام یاد نہیں اس نے کہا کہ اگر ہم سب ملنا چاہے تو صرف ملک کی کچھ مفادات ہیں کچھ ہماری زندگی کے معاشی معیشت کے معاملات ہیں ان میں تو اشتراک ہو سکتا ہے جہاں تک مذہبی معاملہ ہے یا تو مسلمانوں کو ماننا پڑے گا کہ عیسا سلید ہوئے اللہ صلاۃ یا ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ جھوٹ ہے اس واسطے پھر ہم عیسائی نہیں رہیں گے اور اگر وہ مانے گا تو وہ مسلمان نہیں رہیں گے لہذا یہ سمجھوتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو ان حالات میں ہوش سنبھالیے دیکھیے کہ میرا اور آپ کا کیا فریض ہے آپ کو کیا صلاحیتیں دیے گی مجھے کیا دی گئی اللہ نے اپنے بندوں کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ نوازا ہی. اور آپ اپنی ان صلاحیتوں کو اجاگر کر کے دین کی کیا خدمت کر سکتے ہیں ابھی سے اس خدمت میں لگ جائیے اور عبادت کا مفہوم سیکھنے کے لیے علماء ربانی دین کی صحبت کو کبھی نہ چھوڑیے ان سے چنتے رہیے کہ کہیں نیک نیادی کے باوجود کسی جلدی میں اور کسی جہالت میں ہم کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے جو اشت ہو جو جرم ہو جو الٹا ہمارے ذمے فساد پھیلانے کا باعث جو ہے وہ بنا دیں اس واسطے فوراً علماء کی صحبت اختیار کیجیے اور اپنے آپ کو حزب اللہ کے اندر مکمل طور پر دے دیجیے اس وقت حز اللہ اور حزبو شیطان کی وہ ٹکر ہے جو اندھوں کو بھی نظر آ رہی ہے اور اس وقت پوری دنیا کو اللہ کے فضل سے ان چند مخلصین نے ہلا کر رکھ دیا اور الحمدللہ امریکہ گرا ہی چاہتا ہے کچھ دیر نہیں ہے کہ یہ گرے گا انشاءاللہ ضرور گرے گا اور کچھ پیخے لگا رہے اور اپنی شکست کو تسلیم کر رہے ایک نئی نظر آتی تو سیکولر قسم کے یا بزدل قسم کے مسلمانوں کو ان کی شکست نظر نہیں آتی وہ کہتا نہیں امریکہ اتو اتو کیا کرتا ہے انہیں ایسا مارنا ہے انہیں بل نہیں لگنا نے کہا ایسی حید دلوں پر بیسی ہوئی ہے گویا امریکہ کیا ہے جب اس کا کمانڈو آیا تھا نا یہاں پر افغانستان میں تو اخباروں نے یوں اس کمانڈو کے نقشے باندھے تھے کہ آؤز باللہ اللہ منظالے گا تو گویا کو آسمانی مخلوق اتر پڑی اللہ کے فضل و کرم سے وہ کمانڈو مکھیوں کی طرح مارے گئے اور اب وہ گزنے کی ضرورت نہیں کرتے طیارہ بھیجتے جس میں کوئی بیٹھا بھی نہیں ہوتا اور پیچھے سے بیٹھ کر انسانوں کا خون کرتے یہ بزدل مشہورے ان شاء اللہ اگر ہم توحید میں خالص ہو گئے تو ہمیں مارنے والا کوئی جی اگر ہمیں مار پڑتی تو اسی سے پڑتی ہے کہ ہم توحید میں ڈھیل کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں توحید خالص بیان کرنے سے لوگ تھوڑے سے رہ جائیں گے پھر کیا بنے گا بھائی تھوڑے ہو زیادہ ہو اللہ کا ساتھ ہونا چاہیے وہ حافظ ابن تعمیر نے نہیں فرمایا رہی اللہ کہ صحابہ کے پاؤں کھڑ گئے پاؤں تو جمے رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے بس تھوڑا ہی وقت دینے کا انہوں نے بھائی نے کہا تھا میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں اگر اس زمن میں کوئی سوال کسی بھائی کے دل میں ہو تو وہ مجھ سے پوچھ لے اگر معلوم ہوا تو بتا دوں گا نہ معلوم ہوا تو اپنے علماء سے پوچھ کر بتا دوں گا انشاءاللہ شاء اللہ یا آپ سے درخواست کروں گا آپ پوچھ کر میرے علم میں اضافہ کر لیں اللہ تعالیٰ کو بتا دوں گا حق بات کہی کو اور اس پر عمل کی توفیق گئی اور اس پر جمع رہنے کی توفیق تھا جو بات منہ سے غلط نکل گئی ہو اگر معلوم نہ ہو سکے تو اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے اگر معلوم ہو تو اللہ خر عام رجوع کرنے کی توفیق کا تھا فرمائے جی جی صرف جہاد تو مراد تاریخ کتال ہے کوتی ساس بھی ہے قرآن کا تم پر قصاص بھی فرق کیا گیا میں ارتھ کر رہا ہوں کتال ہو یا قصاص ہو ایک قانون ہے موٹا فخ مستتا اللہ تعالی سے ڈرو جتنی استطاعت اگر استطاعت نہیں ہے آپ کی بالفرض کہیں کتال کرنے کی کتاب نہ بھی کریں گے تو اللہ عبادت قبول کرے گا اگر سبر سے سنے گا تو بات یا آپ بات کر لیں یا مجھے کرنے دیں عیشا علیہ سلاط وسلام اللہ کے نبی ہے دنیا کے بہترین مسلمانوں کی جماعت ان کے پاس ہے صادق ان کی احادیث گواہی دیتی ہے کہ ان میں یا جو و ماجود کے ساتھ کتاب کی طاقت نہیں ہے انہیں کتاب سے منع کر دیا گیا میں یہ نہیں کہتا قطع میں کتال کے حق میں ہوں اور میں نے کتال کی ابھی حق میں ہونے کی گواہیاں دی ہیں کتا ہی صرف جہاد نہیں ہے جہاد ہر میدان میں کرنا ہے اور کتا کرنے والے ہمارے سر کے تاج ہیں وہ اطاعف المنصورہ کے عنوان کے سب سے زیادہ مستحق ہے اور کتال کے لیے یہی شرط ہے کہ جو شخص بھی کتال کرے وہ عقیدہ کو صحیح کرے عمل کو سنت کے مطابق کرے یہ بنیاد ہے کم از کم رئیس جو ہے کتا کا جس میں جائے کیونکہ آج کتا کی مختلف شکلیں موجود ہیں اس کے رئیس کے گروپ میں جائے اس کے جتھے میں جائے جو صنفی الفیظہ دوسری بات یہ شرط ہے کہ وہ جو کتاب کر رہا ہو وہ کتاب جو ہے الحمدللہ ان کے اپنے ہاتھوں میں ہو وہ اپنے اختیار سے اور اپنی قوت سے کر رہے ہو ان کی باغ ڈور تباغیت کے ہاتھ میں نہ ہو اور وہ تباغیت کے نچائے ہوئے پتلے نہ ہوں دوسری بات تیسری بات کہ وہ کتاب کرنے والے مومنین اور مسلمین نوازل کے اندر جب مختلف معاملات پیش آتے بڑے مشکل اور گنجلک معاملات پیش آتے تو مسلح اور مفقدہ کو دیکھ کر اپنے علماء کے بتائے ہوئے فتاوں کے مطابق فیصلے کرتے ہوئے عمل کرنے والے ہو یہ بات ذرا مشکل ہے میں کھولنا چاہتا ہوں حق اور باطل کا فرق کر لینا یہ عام طالب علم میرا جیسا بھی کر لیتا ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے جب دو چیزیں دو غلط سامنے ہوں اور دو صحیح سامنے ہوں اور ان میں سے ایک کا چناؤ ہی ہو سکتا ہو دوسرا ہاتھ سے جاتا ہو اس وقت کس کو رکھنا اور کس کو چھوڑنا ہے یہ فقی کا کام یہ فقہا کا کام مثلاً خود کچھ ہی آ جائے خود کچھ کا معاملہ جو ہے اولابا میں مختلف سیے اس میں کوئی ناجائز کہنے والے دیے ہر حال میں جو جائز کہتے ہیں وہ بھی کڑی شرطیں لگاتے ہیں کہ اس میں مسلح اور مقصدہ کو دیکھا جائے شیخ البانی رہی مول سے کسی نے پوچھا کہ قاب بن اشرف کو قتل کروایا تھا نبی علیہ سلاط والسلام نے اب یہ سنت جو ہے ترک کر دی گئی اب بڑے اقعاب ہیں جو نبی علیہ سلاط والسلام کے ساتھ یہ جو بدتمیزی کرتے کوئی قتل کرنے والا جب سنت کہا سنت ترک کیا تو شیخ البانی ایک دم سے گرم ہو گئے اور کہا یہ مت کہو اگر سنت ہے تو وہ اس طریقے سے ہے کہ امیر المیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپ تول کر مسلح اور مقصدہ کو دیکھ کر یہ حکم دے رہے ہیں اور وہ اس کی پوری ذمہ داری خود اٹھائے ہوئے تم اگر اٹھ کر ایک جوان قتل کرنا لوگوں کو شروع کر دو گے اس کے بدلے میں دست قتل کیے جائے گا مسلمانوں میں فساد پھیلاؤ گے فساد فی ارض ہوگا تمہاری نیت نیک ہونے کے باوجود تمہارا طریقہ قرآن سنت سے نکلا ہوا ہوگا تو ان میں مسلح اور مقدا کا پورا احساس بیدار ہو یہ جاہل قسم کے اور جذباتی قسم کے صرف مجاہد نہ ہو بلکہ ان کے اندر علماء موجود ہو کم از کم ایک آدھ بڑا عالم ہو جیسے شیخ المانی رحیم اللہ پھر مجھے یاد آتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ جی ہم یورپ میں رہتے ہیں وہاں اسلام پر زیادہ عمل کر سکتے اگر ہم اپنی ریاستوں میں آتے ہیں تو یہ بڑے ظالم ہیں یہ ہمیں جینے نہیں دیتے اور اسلام پر عمل نہیں کرنے دیتے جیسے کہ عرب ریاستوں میں شدت ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں تم جنت میں رہ رہے ہو ہماری نسبت تو بہرحال شیخ شہلبانی نے کہا اول تو میں آپ کی اس بات کو نہیں تسلیم کرتا اگر برفیر ہے تنازع میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ ایسا ہی ہے تو پھر میں شرطیں لگاتا ہوں دو پہلی شرط یہ ہے کہ تم رہو تو مجتمعین رہو سارے اکٹھے رہو اس میں ضروری نہیں کہ مکان ایک ایک ساتھ ہو یعنی تم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے رہو دکھ سکھ تمہارے ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو تم ایک گروہ کی شکل میں رہو دوسری شرط یہ کہ کم از کم ایک عالم ربانی تمہارے اندر موجود میں کہتا ہوں شیخ البانی کے فقات پر بہت بڑی دلیل اور کہتا ہوں میں عالم مجتہد کہہ رہا ہوں وہ نہیں جو نیل ال سے اور قدوری سے دیکھ کر تمہیں مسئلہ بتائے وہ جو امہات القتب جو قرآن اور امہات القتب جو احادیث کی ہے ان سے استباد کا اہل ہو ان سے تمہیں تطبیق دیتے ہوئے حالات کے اندر رہنمائی کر سکے یہ تین چیزیں جس جہاد میں اس میں چلی جائیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو صلاحیت دی ہے وہ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ لڑ سکتے ہیں اللہ کے راستے میں بس میری بات مکمل ہو رہی ہے اور اگر آپ میں صلاحیت ہے ایجوکیشن میں کام کرنے کی ایجوکیشن کے فیلڈ میں کام کرے تعلیم کے فیلڈ میں آپ میں صلاحیت ہے صحافت کے فیلڈ میں وہاں کام کرے تہذیب کے فیلڈ میں وہاں کام کرے تبلیغ کے فیلڈ میں وہاں کام کرے ہر فیلڈ میں ضرورت ہے میں نے مجاہدین کی جیبوں میں جو اللہ کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے موسیقی والا موبائل بولتا ہوا دیکھا ہے یہ کیا ہے شیعرم یہ شیعرم بات جس جی میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جو کرنے والے ہیں شروع سے جہاد اور جنہوں نے جہاد کو اللہ کے حکم سے یہاں تک پہنچایا ہے جن کا خلوص جن کی قربانی کی داستانیں پوری امت کے اندر موجود ہیں جن کا تعارف اچھی طرح سے سب کو ہے وہی اس وقت سب سے زیادہ مجھے مخلص نظر آتے سب سے زیادہ بس اس کو آپ خود جان والله لا يجا